دے. اس میں فتح رضویہ میں مسئلہ یہ ہے اور فقہ حنفی میں اگر سور فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا اور اسے لوٹا سجدے سے ہو جائے گا ٹھیک اور سور فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت ہے تو اعلی حضرت نے اس میں یہ لکھا کہ اس کو دس ہزار مرتبی لوٹا لی جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بات پہلی رکت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے آخری صورت الاؤز برب بن ناس یہ پڑھ لی اب دوسری رکت میں کیا کرے تو فتح رضویہ میں یہ ہے کہ دوسری رکت میں بھی وہی صورت پڑھ لے جو پہلی رکت میں پڑھی تھی ایک بات اور بھول سے ایسا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ معاف اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی صورت پڑھی اور غلطی سے منہ سے ایسی صورت کے دو چار جملے نکل گئے جو اس سے پہلے کی صورت ہے یہ معاف جو زبان پر آ جائے اسی کو پڑھ لے اور جان کر کے الٹا قرآن پڑھنے کو منع کیا گیا تو سری حدیث میں بھی موجود ہے کہ الٹا قرآن کا مطلب کیا ہوتا نماز میں ایک صورت آپ نے بعد والی پڑھی اور دوسری میں اس سے پہلے کی پڑھی حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسا کرنے سے بعض آ جاؤ کہیں ایسا نو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو الٹ دے جان کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے جی